السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرا سوال یہ ہے کہ حج بدل کون شخص کر سکتا ہے کون سا شخص کیا وہ جو پہلے حج کر چکا ہو وہ یا جس نے حج نہیں کیا ہو وہ برائے کرم جواب برہم فتح عالمگیری گیری میں منقول ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جسے حج بدل کے لیے بھیجا جائے بہتر تو یہی ہے کہ پہلے وہ اپنے فرض حج سے سبکدوش ہو چکا ہو اگر ایسے کو بھیجا جس نے خود حج نہیں کیا جب بھی حج بدل ہو جائے گا یعنی جو اب تک حج نہیں کر چکا اور اس کو بھی بھیج دیا حج بدل کرنے کے لیے تو بھی اس کا حج بدل ہو جائے گا اور در مختار میں اللہ علامہ الدین حسکفی فرماتے ہیں بہتر یہ کہ ایسے شخص کو بھیجیں جو حج کے افعال اور طریقے سے آگاہ ہو یعنی مسائل حج کو زیادہ جانتا ہو تاکہ اس کا حج فاسد ہونے سے بچ جائے اللہ تعالی عالم